بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 20 محرم الحرام نمبر ایک اسلامی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی شرک و بت پرستی اور زلالت و گمراہی کا مشاہدہ کیا تو انہیں سیدھی راہ پر لانے کی کوشش کرنے لگے سب سے پہلے اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کہا ابا جان آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو سننے دیکھنے اور بولنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتی اور نہ ہی وہ نفع و نقصان کی مالک ہیں وہ چیزیں بذات خود بے بس اور لاچار ہیں ان میں اپنے وجود کو بھی باقی رکھنے کی طاقت نہیں ہے ایسی چیزیں دوسروں کے کیا کام آ سکتی ہیں ابا جان سیدھی اور سچی راہ وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو وہی موت و حیات کا مالک ہے وہی لوگوں کو رسق دیتا ہے اسی کو رقم و کرم سے آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے وہی ہر ایک کو نجات دینے پر قادر ہے اور وہ زبردست قوت و طاقت کا مالک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد قوم کے لوگوں کو بھی انہیں باتوں کی نصیحت کی مگر افسوس کسی نے بھی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا ان کے والد نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ابراہیم اگر تو بتوں کی برائی سے باز نہیں آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا پھر پوری قوم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگی نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ایک اشارے میں درخت کا دو حصے ہو جانا مکہ میں رکانہ نامی ایک آدمی تھا جو بہت بہادر اور طاقتور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا پہلے مجھے کوئی نشانی بتلاؤ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد ایمان لے آؤ گے تو اس نے کہا ہاں قریب میں کانٹوں کا ایک درخت تھا جو بہت ہی گنجان اور شاخوں والا تھا خدور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ادھر آ تو اس درخت کے دو حصے ہو گئے ایک حصہ اپنی جگہ رہا اور دوسرا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا رکانا بولا ایسا ہے تو اس کو حکم دو کہ واپس چلا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر وہ واپس چلا گیا جب وہ دونوں حصے آپس میں مل گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانا سے کہا ایمان لے آؤ لیکن وہ ایمان نہیں لایا نمبر تین ایک فرض کے بارے میں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی نماز کے پابند رہیے ہم آپ سے روزی طلب نہیں کرتے روزی تو آپ کو ہم دیں گے اور اچھا انجام تو پرہیزگاری گاری ہی کا ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں اللہ سے رحم طلب کرنا اللہ تعالی سے رحم طلب کرنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے یہ دعا حضرت موسٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جاتے وقت پڑھی تھی انتا ولینا فاغفر لنا ورحما ون تیر الغافرین ترجمہ اے اللہ آپ ہی ہماری خبر رکھنے والے ہیں اس لیے ہماری مغفرت اور ہم پر رحم فرما اور آپ سب سے زیادہ بہتر معاف کرنے والے ہیں نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت دوزخ سے نجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو سات مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرو اللہ اجرنی من النار اے اللہ مجھ کو دوزخ سے محفوظ رکھیے جب تم اس کو پڑھ لو اور پھر اسی رات تمہاری موت آ جائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے اور اگر اس دعا کو سات مرتبہ فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ لو اور اسی دن تمہاری موت آ جائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے نمبر چھ ایک گناہ کے بارے میں جھوٹی تہمت لگانا قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے جو لوگ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بغیر کسی جرم کے تہمت لگا کر تکلیف پہنچاتے ہیں تو یقیناً وہ لوگ بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں نمبر سات دنیا کے بارے میں دنیاوی زندگی ایک دھوکہ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں بے شک اللہ تعالی کا وعدہ سچا ہے پھر کہیں تم کو دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور تم کو دھوکہ باز شیطان کسی دھوکے میں نہ ڈال دے یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اسے اپنے دشمن ہی سمجھو وہ تو اپنے گروہ کے لوگوں کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھی دوزخ والوں میں شامل ہو جائے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں پلسراج سے اللہ کی رحمت سے نجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو کل پر سوار کیا جائے گا تو وہ اس کے کنارے سے اس طرح سے گریں گے جس طرح سے پتنگے آگ میں گرتے ہیں پس اللہ تعالی جسے چاہیں گے اپنی رحمت سے نجات عطا فرمائیں گے نمبر نو طب نبوی سے علاج سفرجل کے فوائد حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں ایک سفرجل یعنی بہی تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ اسے لو کیونکہ یہ دل کو سکون پہنچاتا ہے نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے دین کی بات لوگوں کو پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو